حج کی بات چلی آ رہی ہے سر میں الحج اشور معلوم وقت حج کا چند مہینے ہے معلوم کون سے مہینے ہے شوال ذکا ذوال آپ شوال کے اندر بھی احرام باندھ سکتے ہیں حج کا حیران شوال میں بھی باندھ سکتے ہیں لیکن آپ کی طاقت ہو تو احرام میں رہ جائیں پتا چل جائے گا باندھ سکتے ہیں لیکن حج کا ایران سوار سے پہلے نہیں باندھ سکتے رمزو میں نہیں باندھ سکتے یہ مطلب ہے وقت حج کا چند مہینے معلوم ہے مقرر کرتے ہیں مہینوں کے اندر کس کو حج کو باندھتا ہے فلا رفصا ولا رہا ولا بلا خسو کا پس نہ تو فوش بات کریں گندی گدی باتیں بھی نہ کریں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مت کے پاک کے اندر بیوی کو لیے کرتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں <laughs> کہ نہ مناسب کے ساتھ بھی باتیں آدمی نہ کرے احرام کی حالت میں پس نہ تو پوچھ بات کرے ولا پشو کا نہ گناہ کا کام کرے بال جدا اور نہ جھگڑا کرے حج کے اندر حج میں جھگڑا بھی نہ کرے تو میں اوپر چھت کے اندر تھا اوپر بھی تو طواف کیا جاتا چھت کے اندر تو دیکھا تو دو عورتیں ایک دوسرے کی پٹائی کر رہی جوتوں بھی تو میں نے زور سے کہا فی الحج ایسے زور سے کہا تو الحمدللہ چھوٹ گئی وہ شاید عربی چاہیے زور جگہ اچھی بلی پٹائی کر رہی تھی ہوتی بات ہوتی ہے بما تھا فلو من خیر اور جو ہی کرو گے تم بھلائی جانتا ہے ان کو اللہ وہ اور تو لے جاؤ تو بابا حج کرنے کے لیے جاؤ تو توشا لے جاؤ کیا پیسے لے جاؤ آماد رخت کا کرایہ بھی پورا ہونا چاہیے وہاں ہوٹلوں کا خرچہ بھی پورا ہونا چاہیے تو لے جاؤ کیوں توشے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے پیسے ہوں گے دوسروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فائن نہ خیروا عام مولوی مانا کیا کرتے ہیں کہ بہترین زاد پرہیزگاری ہے یوں مانا کرتے ہیں نا لیکن میں مانا یوں کرتا ہوں پز بے شک خوبی توشے کی بچنا ہے سوال سے یہ معنی لکھو یہ معنی بہترین ہے پز بے شک خوبی ذات کا منع توشی کی اور تقوی کا منع کیا ہے بچنا ہے سوال سے تمہارے پاس توشا ہوگا نا پیسے ہوں گے تو اس کی خوبی کیا ہے سوال کرنے سے بچ جاؤ یہ معنی ٹھیک ہے یا نہیں خوبی توشی کی بچنا ہے سوال سے ود تک وہ نہیں جاؤ دل با اور ڈرتے رہو ایسا ہے بکن کے تقوی اختیار کرو لم جنا تجارت میرے ابھی ادھر سے آپ جائیں نا تو نیت تجارت کی نہ ہو کہ سونا خرید کرنے جا رہے ہیں نیت کس کی ہو حاجین والا والی نیت لیکن وہاں اگر ضرورت پیش آ جائے تو تجارت کر سکتے جائز ہے نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ یہ کہ طلب کرو تم رزق اپنے رب کا باہت تجارت ہے میرے محترم یہ آکام حج کے آ رہے ہیں تو آپ آٹھ تاریخ کو کہاں ہوتے ہیں جی مینار کے اندر ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا تو مینار سے پھر کہاں آ جاتے ہیں جی جی نو کی صبح کو کہاں آ جاتے ہیں عرفات کے اندر آ جاتے ہیں پھر عرفات سے جب سورج غروب ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں وہ کی طرف آ جاتے ہیں پھر مضطلفہ میں رات گزار کے صبح کہاں جاتے ہیں پھر لینا آرام دیکھو جی فیض افض تو جب واپس ہو تم ارفاظ سے پر ذکر کرو اللہ کا نزدیک مشر الحرام کے مشر الحرام ایک پہاڑ ہے جو مضدلفہ کے اندر کیا ہے موجود ہے وہاں ذکر کرو آج کل وہ مسجد بھی آئے مسجد مشرح حرام نیتی ہوئی جائے بس کرو ہو اور ذکر کرو اس کا بوجہ اس کے, کے ہدایت دی اس نے تم کو ایک کاف بمن لام لماہ ذکر کرو اس کا بوجہ اس بوجھہ ہدایت دی اس نے تم کو وین کون تم ان مقفرمسکلا اور بے شک تھے تم پہلے اس کے البتہ نا واقع یہ ظالین کا من کیا کرو آ, تمہیں آ کام حج کا پتا نہیں تھا نہ واقع یہ من مناسب ہے میرے محترم یہ مکہ کے قرائشی تھے نا مکہ کے قرائشی چونکہ مکہ کس کے اندر ہے حدود حرم میں ہے نہیں اور منا اور مزدلفہ بھی کہاں ہے حدود حرم میں ارفات جو ہے وہ حدود حرم سے کیا باہر ہے تو مکہ کے جو قرائشی تھے وہ کہتے تھے جی ہم تو مجافرین حرم ہیں ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے وہ جو حج کرتے تھے نا وہ منا سے وقوف کہاں کرتے مزدلفہ کیا ارفات کی طرف جاتے ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے حدود حرم سے باہر آئے دوسرے لوگ آفاقی جو تھے وہ آتے تھے ارفاط کے اندر تو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ان کو بھئی تم بھی ارفاد جاؤ اور تم ارفات سے واپس آؤ حالانکہ یہ کہاں سے واپس آتے تھے مزدلفہ سے منا واپس آتے تھے اب بات یہ ہے سمجھ دیکھو جی سما فیزو ائی حل قرائش یا ائو حل قرائش کا لفظ لکھو سما فیضو ائیو حل قرائش پھر واپس ہو آئے قریشی جہاں سے واپس آتے ہیں دوسرے لوگ اور معافی مانگو اللہ تعالی سے اپنی کوتاحی کی ان اللہ پُر رہی پیدا کر رہے تو مناسب کا قوم بیان بکوف مینا بیان بکوف میرے بہت رام آپ جو دس تاریخ کو رمیہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا احرام کھل جاتا ہے یا نہیں سرمڈا احرام کھل جاتا ہے تب آپ زیارت فرض تھا وہ بھی مکمل کر دیا تو گویا کہ آپ کا حج پورا ہو گیا صرف رمیہ جمار رہ گیا اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارے اکثر کام پورے ہو گئے ہیں اب تم کہاں رہو جی مینار کے اندر ہو چاہے دو دن رہو چاہے تین دن رہو دو دن ہو دس تو ہو گیا نا گیارہ بارہ رہو یا تیرہ کو گیا اختیار ہے پیدا کم یہاں کیا لکھا ہے تا جب پورا کر تم کام ہج کے تو ذکر کرو اللہ تعالی کا مصر یاد کرنے تمہارے کے باپ دادا اپنے کو او بمن بل بل کے زیادہ سخت عزر ذکر کے یہ اہل عرب کی عادت تھی کہ مناہ کے دنوں کے اندر شیر پڑھتے تھے باپ دادا کی تعریف میں شارکین کی تعریف میں پڑھتے تو باپ دادا کی تعریف میں بہادری کے اندر یا مینا کے اندر رہتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا اب باپ دادا کی تعریف میں چھوڑو کس کی تعریف کرو اللہ کی پہلے کہتے تھے یا اب پہلے کیا کہتے تھے یا اب اب کہو یا رب اب کیا کہو یا اب کی بجائے اب تمہیں یا رب کا بکا پہنایا جاتا ہے نقطہ سمجھ آیا اوشبد ذکرہ بلکہ زیادہ سخت بیت ذکر کے فبناس میں پور اقسام حجاج اقسام ہوجاج شروع ہو گئے ہیں جی فبنس نمبر ایک بھئی پہلے کافر لوگ بھی حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے نا اب یہ پہلا کے اس حاجی کا ہے جو کافر ہے کافر حاجی جو ہے نا وہ حج کرتے وقت فکت کیا مانگتا ہے دنیا سے آخرت نہیں مانتا کس میں اوا یہ کافر ہے سمین داس لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا کے اندر دنیا دے اور نہیں واسطے اس کے آخرت کے اندر کوئی حصہ تو یہ کون ہے کافر ہے کوئی حصہ نہیں قسم سانی حاجوں کا دوسرا قسم ہے یہ نیکی مانگتا ہے ادھر عالم دنیا میں بھی نیکی مانگتا ہے اور آلام آخرت میں بھی اچھا انجام مانگتا ہے اور ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہمارے پرور جگار دے دو ہم کو بیچ آلام دنیا کے نیکی دنیا کے نیچے کا لکھو آلام دنیا میں نیکی دے دے دنیا کے جہاں میں دے دو ہم کو آلام دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی یعنی اچھا انجام اور بچا ہم کو ضابط نار سے یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حاجی دنیا بھی مانگ رہا ہے آخرت بھی حالانکہ غلط مانا ہے یہ حاجی دنیا نہیں مانگ رہا یہ حاجی نیکی مانگ رہا ہے کیا عالم دنیا میں بھی نیکی مانگ رہا ہے عالم آخرت میں بھی اب دیکھو نا ربنا آنا کی دنیا سنا اے ہمارے پرداد دے تو ہم کو عالم دنیا میں نیکی تو نیکی مانگ رہا ہے دنیا مانگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ زرف طلب ہے دنیا کا لفظ کیا ہے اور مطلوب کیا ہے نیکی ہے یہ سمجھی با اور میں نے جب پہلے پہلے یہاں بیان کیا تو دو چار مول بھی آ گئے کہ استاد جی آپ نے تو کمال کر دیا ہم نے تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی اور ماں کیا رہا ہے آتے کا مفول بھی کون ہے تو ہاسن مطلوب ہے نا دنیا کے بارے میں تو فد دنیا دنیا کا ہے ضرف طلب کیا ہے اور مطلوب کیا ہے نیکی ہے عالم دنیا میں بھی نیکی عالم آخرت میں بھی نیکی اللہ کا لحم نسیما کا کبو یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے حصے کے کمایا انہوں نے اور اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں واضف اللہ تتیمہ آکام مینا آکام مینا کا تتیمہ ہے بھائی اختیار ہے تمہیں مینار کے اندر دو دن رہو چاہے تین دن گیارہ بارہ رہو یا تیرہ کو ملا لو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بیچ دن شمار کیے ہوئے کہ ایام مادو داس کے نیچے لکھو ایام تشریق ایام تشریق اور وہ شخص جلدی کرتا ہے دو دنوں میں تو کوئی گناہ نہیں جو شخص تاخیر کرتا ہے تیسرا دن ملا کوئی گناہ نہیں یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے وہ تک اللہ اور جان لو بے شک تم اس کی طرح اکٹھے کیے جاؤ گے تو پہلے کن کا بیان تھا جی اکسام ہو نہ نا آپ قسم کے لوگ کا بیان ہے پہلے ہاجو کا قسم تھے آپ کن کے قسم ہے مترک لوگ لکھو جی اکسام ہوجاج کے بعد متراک اقسام الناس کا بیان ہے پہلے اکسام میں تھے اقسام حجات کے بعد مطلق اقسام الناس کا بیان ہے فرما باقی لوگوں کے چند قسم ہیں بعض منافق ہوتے ہیں بعض مخلص ہوتے ہیں بعض بدتی ہوتے ہیں کیا یہ تین قسم وہ میننداس میو جی بکا دیا منافک دیا نافک ایک منافق تھا اس کا نام تھا اخناص بن شرای کیا نام تھا اخناص بن شرای وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا چاپوسی کرتا تھا کیا کہتا صحیح میں آپ کے قربان یوں ہے ایسے ہے خادم ہوں جو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں دنیا بھی باتیں کرتا وقت ضائع کرتا لیکن جب حضور سے اٹھ کے جاتا تو غریبوں پہ کیا کرتا وہ ظلم کرتا حضور کے آگے چاپروسی غریب پہ کیا کرتا تھا تو ظلم کرتا تھا پر میں یہ اچھا نہیں منافق آدمی وہ میناس اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ اخناص بن شراع کے بارے میں ہے مراد سارے منافق ہیں لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیاوی زندگی کے بارے میں آخرت کے بارے میں, میں نہیں جو بات کرتا ہے دنیاوی غرضوں سے کس غرض سے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے دنیا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں چندہ لے لو فلاں کچھ کرو فلاں کچھ کرو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم انتخاب پہ کھڑے ہوں تو ووٹ ہم کو دیں اور گواہ کرتا ہے اللہ تعالی کو اوپر اس کے اس کے دل میں ہے قسمیں میں اٹھاتا ہے خدا کی قسم میں دل میں مخلص ہوں واہ واہ الحد الفام اللہ تعالیٰ کی بن ہیں وہ کیا ہے سخت جھگڑالو بےمان ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اللہ جب پھرتا ہے گھر کی طرف تو دوڑتا ہے زمین کے اندر تاکہ فساد کرے زمین میں اور ہلاک کرے کھیتوں کو اور نسل کو ایک غریب مسلمان کا کھیت جلا ڈالا غریب کا کھیت اور ایک کے نسل کو ختم کیا مراد ہے گدھے غریب کے گدھے تھے وہ مار دیے یہ سمجھی بات اچھا ایک مانا جب پھرتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے دوسرا مانا جب ہم سے ووٹ لے جاتا ہے منافق آدمی ویدا طلّہ تو جب حاکم بن جاتا ہے متبلی بنا, دوسرا منع میں کر رہا ہوں جب حاکم بن جاتا ہے دوڑتا ہے زمین کے اندر تاکہ فساد کرے زمین کے اندر فساد کرتے ہیں نہیں علماء کو قتل کیا نیکوں کو گرفتار کیا اور ہلاک کرتا ہے کھیت کو اور کس کو ناسلو کو عورتیں کیا ہیں نسا کم ارس اللہ کم تو کھیتوں کو اور نسلوں کو ہلاک کرنے کا کیا مطلب زنا کو عام کر دیتے ہیں جب زنا عام ہو گیا تو کھیتی کو نقصان ہوا ہے نہیں اپنی دیوی کو شوہر بازیام ہوئی غلام تو نقصان ہوا ہے نہیں یہ سمجھا یہ مانا نہیں سمجھا یہ آج کل پہ بڑا فٹ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو اور جب کہا جاتا ہے اس کو بہمان حضور کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے ادھر آ کے غریب پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو نخوت آ جاتی ہے کیا آ, تکبر آو ہاں ہاں ملا دہشت گرد ملا ہم ایسا کرتا رہے گا تو نقوت ہوئی یا نہیں اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتنا اے خدا کا خوف پیدا کر ڈر تو لے لیتی ہے اس کو نقبت عزت کا من نقبت تکبر ساتھ گناہ کے کہتا ہے میں کرتا رہوں گا تو بلا مجھ کو کوئی نہیں کہہ سکتا بس کافی ہے اس کو جہنم اور برا ٹھکانا ہے یہ کس کا بھی آن بھائی مناسب کا آگے بیا نے مخلس آئے مینا سے میے شریف بیا نے مخلص حضور کے ایک ساتھ تھے حضرت صاحب رومی پھر روم کے لیکن مت انہوں نے تجارت شروع کی جب انہوں نے ہجرت کی نا تو اپنا مال چھپا دیا ایک جگہ اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں کافروں کو پتہ چلا تو کافروں نے گھیرا ڈال دیا کافروں نے کیا ڈال دیا پکڑ لیا اس کو گھیرا ڈال دیا انہوں نے کہا دیکھو مار دو گے تمہیں کیا فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں لے لو مال بھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا انہوں نے کیا لے لیا مال جب حضرت کی خدمت میں پہنچا حضرت رحیم سہی تو حضور نے فرمایا تیری تجارت نفع مند ہے تیری تجارت کیا بڑی نفع مند ہے تو مال دے کے ہمارے ہاں پہنچ گیا جما دے داد جما دے چند دادم جان خریدم دجب اردان خریدم ہزاروں لاکھ روپے دے دیے لیکن محبوب کا چہرہ دیکھ ہی لیا یا نہیں ادرتی باہر کام میں آ گیا بیا مخلص اور لوگوں میں سے وہی وہ ہے جو بیچتا ہے یہاں یشریف یہ و شرا یہی بیچ رہے بیچتا ہے اپنے لفظ کو واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے سمجھے جی بیچتا ہے لفظ اپنا واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے اور اللہ تعالی مہربان ہے صاحب کے اس کے بندوں کے یا اللہ زین آ اصلاح ہے مبتدے منافق بھی آ گیا مخلص بھی آ گیا. اب یہ کہ مبتدے کی اصلاح کرنی چاہیے کچھ بھی داد آ جائے تو اصلاح ضروری ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے ہیں تو ایک دن حضور کی ہمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی شریعت پہ پورا عمل کریں گے آپ کی شریعت پہ بھی پورا عمل کریں گے اور اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم جمعہ کا احترام بھی کریں اور ہفتے کا احترام بھی کریں روزہ رکھ لیا کریں شنی کے دن ہفتے کے دن اور یہ اجازت دیں کہ ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں ان کی شریعت میں کھائے جا دودھ بھی نہ پیئیں سواری بھی نہ کریں تو اللہ تعالی نے یہ احتجاج ہے اللہ کے بندے اسلام میں پورے پورے ہو جاؤ یہ کیا رعایت کرتے ہو آ? ایسے نہ کیا کرو کہ ایک دن سلوار پہنو دوسرے دن پتلون پہنو کیا اپنے لباس کے اوپر قائم رہ جاؤ کبھی پتلون ہی نہ بننا میں عجیب واقع سناتا ہوں آپ کو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی جب وزیر اعلیٰ بنے نا صوبہ سراج کے تو انہوں نے کنٹرول کر دیا کہ پتلون پہن کے کوئی نہ ہے دفتر میں جتنی دفتر میں کام کرنے ہیں پتلون پہن کے کوئی نہ ہے اب وہ لوگ آ گئے انہوں نے عرض کیا حضرت ہم نے تو پتلونے شروعات کی ہیں بہت ہے اجازت تو دے دو آپ رات کو پترون پہن کے سویا کرو <laughs> دن کو پترونا پہنا کرو رات کو پترون پہن کے سو جا بے جی کی دادی جاتا ہے مفتی ماموتا <laughs> رات کو سو <laughs> استعمال کر لو تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسے حاکم ہے ایسے ہاتھیں دیکھو جی اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے ادھورے نہ بنو کچھ چتر تھے کچھ بٹے بٹیرے ایسے نہیں ہونا چاہیے بلا تب تبھی خطوطی شیتان اور نہ اتباع کرو تم شیطان کے قدم و نہ ہو فائن زلال تو یہ زاجر ہے پس اگر پھسل گئے تم باوجود اس کے کہ آگ گئے تمہارے پاس دلائل واضح تو جان لو تم اللہ غالب ہے غالب کا منع تمہیں عذاب دے سکتے ہیں تمہیں عذاب لیکن حکیم ہیں محلت دے رکھی ہے کیا حکیم ہے کیا محلت دے رکھی ہے حل یم ضرون تخویف اخروی اس تخفیف اخروی کا خلاصہ میں پہلے بتا دوں آپ کو تب مانو سمجھ آئے گا یعنی پہلے تنبیہ کی گئی نا کہ مان لو آپ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اب نہیں مانتے تو کیا قیامت کے منتظر ہیں کس کے منتظر ہیں تو قیامت کا دن حساب کا ہوگا یا عمل کا ہوگا مانو تو اب مانو عمل اب کرو الوم عمل البلا حساب غزان حساب والا عمل تو قیام کے منتظر پھر قیامت کا نقشہ یہاں بیان کیا گیا کہ میدان قیامت جب قائم ہوگا نا تو اللہ تعالی کا دربار لگے گا تو کیسے لگے گا ایک سفید ہوگا بادل سفید کیا ہوگا اور سفید بادل کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا تسبیح تحلیل پڑھتے آئیں فرشتے اور ذات باری کی تجلی ہوگی اس میں ذات باری کیا ہوگی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب کیم ہوگا جو لفظ میں نے کہے ہیں ان الفاظوں کو یاد کرو نو منو بہی ولا نسلان کیف کیا یوں نہ کہنا کہ اللہ تعالی کسی جسم کے ساتھ تعبیر کرو گے کہ اللہ اتریں گے ایسے ہوگا نہیں ہوگا لفظ کیا کہنا ذات باری کی تجلی ہوگی اور پھر حساب و کتاب قائم ہوگا دیکھو گا ہل ان ضرور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر کس بات کی کہ آئے ان کے پاس اللہ یعنی ذات باری کی تجلی ہو کس کے اندر فی زولا مین الغمام بیٹ سائے بانو کے بادل سے بادل کے سائے بانوں کے اندر سفید بادل بال ملائے اور فرشتے ارد گرد کیا ہوں تسبیح تعلیم پڑھنے والے بقوز العمر اور تمام معاملات کا کیا کیا جائے گا فیصلہ ہوگا نا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات جزا و سزا کے بزرگ کہتے ہیں نہ ہر جائے مر کر تمام تاخر بائے دندا ادھر ہم شکست کھا جاتے ہیں کہا ہاں صرف ایمان لاتے ہیں کو پورے نہیں کرتے ماشاء اللہ سبق اچھا ہو گیا ہے الحمد للہ رسول ياللہو يارفنا. ياللہو يارفنا. ربنا اللہ پیار